السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بندہ کا ارادہ تو یہ تھا کہ اگلا پوائنٹ بیان کیا جائے اور سنت تو یہ تفصیلی بحث بعد میں پیر کیا جائے لیکن اوپر کے میسیج نے بندہ کی حوصلہ افزائی کی اب انشاءاللہ یہ بحث تفصیل کے ساتھ مکمل کرنے کے بعد اگلا پوائنٹ بیان کریں گے اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے روزمرہ سنت روزمرہ زندگی میں سنتوں کی پابندی کرنی ہے تو جو سنتعامال ہیں اس کا تذکرہ جاری ہے فرض نماز کا سلام پیرنے کے بعد مصنون ازکار اور عظائف پڑھنا یہ بھی ضروری ہے یہ بھی اہم ہے زندگی پر اس کا بہت اثر ہوتا ہے ہر فرض نماز کے بعد دعائیں مانگیں یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے آج کل اس میں بہت غفلت برتی جاتی ہے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد جو صبح اور شام کے مسنون وظائف ہیں وہ پڑھنا حضرت جید احمد برکاتم العالیہ نے وہ شجر طیبہ میں ذکر کی ہیں اور مصنوع دعائے کتاب میں بھی ملتی ہیں اور حکیم محمد اختر سے اب رحمہ اللہ نے صبح و شام کے معمولات نامی چھوٹا سا رسالا اس کے لیے خاص کر دیا ہے